اللهم وكفاه والسلام والصلاة على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء الحمد بن المصطفى آله واصحابه كل صدق وصف والوفاء أما أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرضون بعد ايمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهما بج الكريم الأليم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام عليك يا, يا رسول الله وعلى آلك واسحابك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي خاتم النبجين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مين السلام عليكم الحمد وضروض تمباد جس کی دعا ہے اللہ رب العالمین حال ہر ظلم ہر ظلم ہر خطا کی معافیتا فرماوے آئندہ ہر ظلم و جرم ہر کفر و خطا تو اپنی رحمت دی پناہتا فرماتا جواب الجواب کا سلسلہ یاری تنظیم المدارس اور انگریزی پڑھنے دیا غراز تنظیمی دے جواب جو دے اندر جو پیش کی گئی گزشتہ جماعت ال مبارک ایک قرض کا کہ سرکاری ادارے تبلیغ میں آ ميں وضاحت ايتيں مقصد تبلیغ دن ايک گل اع بنى ہے کہ تنظيم اورگلش باہر ملکا تبلیغ كرى मुबल रीन तैयार करके उथे भेजने यही गर्ज है इंगलिश पढ़ावन और तनजीम त अगर तनजीम और इंगलिश न पढ़ने बहर तबलीग नहीं हो सकेगी उथे भी फिर वहां गैर मजहब जडे नूसरे जाके तबलीग कर इस तरह ज غیر ممالک ہیں غیر مسلم ممالک ابھی تبلیغ بریلویاں تبلیغ دا سلسلہ منقطع ہو جانا غرض لکھی سکول والے منہ دے عام جواب انگلش پڑھ دا کرہانہ یہ جواب زبان تراندہ وہ جی انگلش نہ پڑھیں پھر باہر تبلیغ کون کرے گا اگر میں تفصیل ایسے سوال, سوال دا جواب مکمل موضوع شکل دے چکیا انگلش نہ پڑھیں گے تو مسلمان کیسے کریں گے او اس موضوع اس جواب ال وہ سارے جواب آ جان گے وہ کیس ہٹو پورا موضوع ادھر آ جائے گا میں مثال دے کے تے اینا مولیاں ن ھا سمجھا کی تمہ ہے وہ سمجھنے والی بلائی نہیں مثال ایک دیر کسے دارے ڈاکو بڑ جا ڈاکو घराल उन्हमती समान भी चुकिया किस्तां भी चुप लिया घर का घर कब्जे कर लिया माल डंगर दस तरस हासिल करके उन्हों भी कब्जे कर लिया घर वाल कई बंद भी उन्हें अपने नाल जोड़ लड़ जे घर वाले सन मर्द चंद बाकी दे, اور ڈاک وج گیا ماوا بہنا چکی گئی رشتہ لٹی گئی گھر کا گھر ملک تھان ہر شہ قبضے چھپو ڈاکو کر لی ابی اپنے گھر سنی نہیں جی لرین جا تو ڈاکو تد تک کو بچارے پابند ہو گئے کہ لٹرین چغیر ڈاکو دا، اپنے گھر کے لٹرین بغیر ڈاکو کے دا پوچھنے تو داخل نہ سکا انہ کسی آخیا اترو اٹھو کوئی مرو ہلا مارو چل کوشش کرو انڈو بلائی نو یہ تو سارے کی گیت بیٹھے جی کہ لگے تو ساری مہم نہیں جاننا اصا جہی جی مہم چلائی بیٹھے نا تو سا مہم نہیں جاننا انہیں آخیا کہ تھی مہم کہ بولی سیکھنے آئے بولی سکھ لیے پھر نال ویکی اثا اندے کیسا نو تبلیغ کر کر کے نا وٹ نہ کٹ دئیے صرف سانو بولی سکھ لین دینا یہ مراد مولیاں دا حال وہ ہے بے وقفا دا یہ اپنے گھر دے کے لٹرین چی اگریزا کی مرضی تو بغیر نہیں بڑھ سکتے इमान दसो एवं बी जिन्ह का अपना इदारा भी अंग्रेज की मर्जी तो बगैर नहीं चल सदगा लैटरीन अपने मर्जी तो कहीं बढ़ सकते जेडे अंग्रेज की मर्जी तो बगैर अपने लैटरीन नहीं बड़े और तरह मुहिम चलाई बैठे ने बोली सीखा गे फिर वेख लो तो करते वट ना कट देंगे ये बोली सीखद वट क्या क्या क्या कद اتوں تک نوبت آ گئی لوگ پیشاب نہیں کر سکتے بغیر اگریز مرضی تو جی ادا میتی بیٹھا ہو جائے ادا اتارا جائے مہربانی جڑے ادا پیشاب اپنا اگریز کے حکم نال ڈک لین لکھنے تبلیغ کرنی انہوں نے <laughs> زبان انہوں نے سکھنے پہ تبلیغ میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تھرو سمجھاونا میں انہوں نے سمجھاونا جی پہلو گل کی تھی مثال میری اور سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہے پورا نقشہ دا کہ نہیں تی, تی ہزار انہوں دی ماں بہن قوم تیار کر کے اگلے کچھی پوا کے سڑک نسا نسا کے نسا وکھا وکھا کے مولیا مفتی پیچھو ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے تنظیم البدارس متالے پاکستان اتالی صفا کیا مطلب کہ جدو دھی کچھی پا کے میدان چ نکلے مفتی صاحب جناب دوڑ میرا تھن ویکو ریساست تو اسلے مولی پیچھو تھا مارتے بختاری گھبرانا اللہ امداد تر ناسا یارویں دیکھ نہیں دی پچھا رہے نس تو سہی جے جی تیرے ہر قدم تے مولا دی مدد نہ آئی دوڑ مارنا نسنا یہ بھی تو ایک ہے نا مرد دور مار دین کہ نہیں مارتے مقابلے کر د کہ نہیں کرتے گوڑ دوڑ نبی پال گوڑ دوڑ نبی پال سرکار نے اس لاہ میں شامل ہے مباہ ہے لاہ وباہ مرد دوڑ لے ہر ایک شولیاں اگریز کے پچھے لگ کے مد سے مطالعہ پاکستان نے لکھا ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کی مطلب کہ ہوں جی میں مرد دور کر دے نا اوے رنگ کر جب رنا دوڑ کر پھر مول تھا مارے گا پیچھے بختاری حوصلہ نہاری حوصلہ نہار ہوں ج باندر اپنی گیا نو ٹیکسیاں بنا کے اس حد تک ایسا پہنچا چڈیا ایماندار دسوتری دبار کی تبلیغ کر تبلیغ جدو یہ اگریزاں نو آخ مسلمان ہو سکتے ہی نہیں یہ ای اس حد تک اگریز اگے مر چکے دیوانے نے جدو آ, بغیر کافر ہوئے کھڑے نے خود جدوش تاوی دا کردہ نا؟ تیری وحدانیت سب تہلو اقرار نہ کرتے مفتی نہ دن غیب تو بلائی رکھے پچھلے بابیا جناب کیا خدا گائے بل گائے خدا جی صرف دعوے کی لڑ ہے تیری تے تو یہ سب سب پہلے گواہ نہ ہوئیے ہاں جی نہ مسلم شامل نہ ہوئی موڑا کی تننے سب تو پہلے ہوا گے جو خدا کے بندے ہو جا اپنے یہودی کافر دے لگے مارے ہو اپنے گھر تباہی جنہوں نے نہ مراد آئے اپنے گھر یعنی ہوں سارا کفر یہودی کا اپنے گھر تبلیغ ہونی ہے عجیب گل ایک ہوسال ہے وہ بھی دے چڑا وہ سارا کی مشترک ہے سڈ منہ ایک پہلوان سو کنجر کپتان کجرا کا کپتان اس کجران کپتان انہوں کیوں آندے سنگھی بہن بندہ ستا باہر گیا ہوا سی کشتی کرنا جد واپس آیا نا تو او بدکاری لگے پائے بہ کے نہ منجی رو باہو کنجن لگ پیا وہ جڑا ہے سی نا کنجر آ آ زانی جنا کر رہا سی बाह क्योंकि कुछ नहीं आता तू सारे कोल है मैं भी फड़नी साड़नी है तू सारे गोल है इथे जवाब बंदा की दे अकल फटद دماغ فٹ دے ملک وہ ہیں جب سکا پیو بیٹی اپنی ندہ اور روکے تو دو سال قید ہو جلیا نو اتے تبلیغ کی اجازت ہونی جیب پیو ادر ہوں اتے مول آ کے ٹھہر جائے پرے? اسلام میں حرام ہے یونیفارم وہ پورے ملک پورے یورپ کا قانون ہے سکا پیو اگر بیٹی نظ کروکد کی کیوںکہ کرنی یہ بنیاد ری ری رکاوٹ بنیادی حقوق کے خلاف ہے بنیادی حقوق کے خلاف رہے. چلو اندر کرو सका प्यो पिटदार रवे अंदर हो जाए सुनो इना दफ्तर गुजशता जमा समझाया अपने अपने दफ्तर तबली के छठे ने गल ही कर सकते हर मकता बे फिक्रे जिन्हें गुजशता जुमा हर मकता रहे हर मकता बे फिक्र क्यों ला मा ठीक इतिहास बैनल मुस्लिमीन किसी खिलाफ ना बोलो सिक्का वारीियत हो जाएगी हकूमत बोल दो सिक्का वारी फैला रहे खबरदार दसो जिन्हें इथे बद मजहब खिलाफ नहीं बोलने देना इत्थे। तो फिर वारी इन सुरांत की आखन गबली करो अगले टर्म नहीं निजाम ही पहलो एन का बनाया है ओने इतफाक रखना पैदा है उन्नी इजाजत हूं और सुनो मैनु अमरीकी रिहायशी बंदे दस है मिया चन्नू मैं खिताब से गया उ एक सौ इक्की चक मैं उस तुछे ए दस यार मैं सुने किसी अखबार च आया कि जिस बंदे दे नाम मुहमद या अहमद लिखी हुए न برطانیہ آرپ آس کا ویزا نہیں لگن دیں دے جب تک نام نہ کتے نام محمد لطیف سی تو انہوں محمد کٹا کے لطیف خالی لکھن دیتا ہے انہاں آخر محمد احمد یہ ہمارے دشمن کا نام ہے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے ایجنسی والے آخیا قسمیہ پیانہ ممبر سے بیٹھا میں وہ بندہ ملا سکنا امریکی اس صاحب ایک گل کسی حد تک ٹھیک ہے ہے جب نبی پاک کا نام ان کاگزا چی گوارا نہیں سور نکے تل نے پڑھا ات مسلمان کر سوچ کی گل یار کچھ تو گہرا ہی جاؤ ان مکاری کا اندازہ لگاؤ اتنے نوی پاک دا کلمہ شریف سڑکوں سے لکھا ہوتا ہے کتابہ پر یہاں پر یہاں لا الہ الا اللہ محمد اللہ جا جائے گا استو لنگ کے جانا انہیں تبلیغ کا کرنی یعنی اتنا توہین ان لیا نو کروڑا نو کافر کر سڈیا کہ اتحی تعلیم ہے اس کے اندر نبیا نو لنگور دا پتر پڑھایا سوہ لکھ نبی لنگور دی نسل نے پتا نہیں سر دسور اتے تبلیغ دی کرن جان پہ جب کہ جباب دیا من سمجھاؤ میں کی جاب وڈن جواب جب دے نو میں کتاباں سکول دیاں کہ نبیا نو دا در یہ گلے پر آدھے وہ میرا ربر کیڑا ہونا یہ روئے زمین تک کدی نہیں آیا نتیجر نل آدمی انگلش نہیں پڑھا گے تبلیغ کلا جس انگلش نال نبیا نو لنگور پتر آخی جانا ہے کہ انگلش تعین اگا مسلمان کہن دے سی تد ترین کافر دا پتر کافر بن گیا یار دسو یار بولو خدا را بولو ایس دا دسو کی علاج کریو ان سورا پھر سور آتے ہیں گالاں کڑتا کن چڑھتا ہے کن کردو ایسے کی کر سکتا بندہ جتھے خدا دے بچے خدا واہ بہ لا شریک دے بچے میں نہ تلیا تو پوچھنا تلے تبلیغ اتحاد اگریزاں آخو گے آؤ خدا کے بیٹے آؤ ہم تمہیں تبلیغ کرتے انگلش خدا کے بچے پڑھا رہے نے خدا کے بچے پڑھان کے نبیا نو لگور کا پت یہ تبلیغ کرن گیا آخر گیا اگریز سالے دو روز ہو تم خدا کے بیٹے ہو آؤ بچے ہو آؤ ہم تمہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھواتے ہیں جہاں نبی نو لنگور دی نسل سمجھنے ہوں یہ تبلیغ کرن گے میں پتر آنا کم کم ہوئی اگر تیرے لگتی خدا دے بچے آخر اگریزوں یا کسی نا کفرے اور نبی لنگور نبیا نو لنگور بھی اسے آخر کفرے اتنے کتے دے بچے وہ پہلو اتر تو مسلمان کر لاؤ چلڈرک جناباغ لاہور بنیادی اتلی منزل کا واڈا دیا بوکس بنایا تاب چنا جی پہلا بت ل ہے ہے ہے شکل بدلی چوتھے نمبر بندہ چیو نمبر پورا انسان بن گیا تھلے خالی کتاب حکومت طرفوں طرف پوری قوم وا تعلیم نال نال عملی نمونہ پھر وکھا کے یعنی چلڈرن کمپلیکس پورے بنا ہوئے باغ ہے او اس بخش سے منع کھڑا ہے کہ بابا آدم لنگور اگو سارے نبی لگور لا سبھی لانت دے جو ساری حکومت ساری تعلیم چ لانت یہ جو کرو فیصلہ چ لانت جو تنزینی ملوڈیا سے لانت باہر جان والے لانت کافر آلم نے میں نہ کن پوچھنا کتے کے پتر اتنے ماں بکھائی جے جن لین جانا گے لبیاں لنگور کا پتر پڑھائی سکھائی جاندے جے وہ گلے کے پتر اتنے پڑھا لو مرو مرو ڈبو مرو خدا خدا گرق کرے شالا میں سارے مر جائی خدا کل اگ نہ سارے نبی لمبور کا پتر میں نے جی چو ڈا کھا ماں چو ڈا کھا کیا آوکتوں آ کے کاروبار سارے لم دے پوتر ہر ویٹے سور دے کی کرتے ہیں سارے جا کے تبلیغ بھی کر گے اوکے بھابی پھیل جان گے میں کلے کے پتروں پوچھنا کسی ختری نسلوں چنگا بہابی تو یہ نہیں آکھے گا اگر وہ خالی وہابی سکولی نہیں تو انہیں تو صرف یہ نہیں آخنابی ورگا کتے آخنا نبی لنگور پتر تلے جدو سکول پڑے جے تو سکول قبول کیا جے پھر بھابی بھی بریلوی بھی شیا بھی سارے سارے سبق پڑھا رہے جیو پڑھ رہے جی سیکھ رہا ہے شیعہ آلی کا محبا آ لگور کا پتر حسین کے بات نکل گے تو حسین پڑھا رہے نے لنگور کا نا پوتر خلوی چھاپے ہوئے وہ دستختی محمد دنانو کن پترو چساریاں روزانہ سڈیا دیا نال دن ہو سڈیا ماوا نال دن ہوتی رنگ پترو ایڈی بےزتی ہو نہیں اللہ <سؤال> لنگور پوتر قوم یہاں چیزوں چھاپ بھی رہیے پڑھا بھی رہیے سارا کچھ کر رہی ہے سور کے بچیا نو ہالے تبلیغ بھی پیے ہالے انگریزوں مسلمان کرنگے کی کریں گے ایمان دار دسو میں اس ج سر سور آ رہے ہیں اخبار آپ میں پوچھنا اگر اخبار جی ان اخبار میں آخان کتے دے پترو تصا کتی جی. نقل دے تو میں فوٹو بنا دیا کتا پیو یہ اخبار دے گے سچی بولیا جی میرا جی کردہ میں نکل جا آشا کرتا ہوں میں تقریرا کر بیٹھا نہیں جے کوئی میرا رب ہے تو رب جے تیری بارگاہ چ کوئی محمد پاک حضرت آدم تو لے کے سارے نبیاں دی جے کوئی عزت آئی برباد تباہ کر سور ایو لنگور دی شکل بنا کے تے انگریزی نسل تنظیمی بارگاہ چ کوئی محمد پاک کی عزت ہے نا مولا جے تنی بار بارگاہ کوئی اسان نشان نی نہیں تو تیری بار گاہ ہے میں اس تقریر میں پرسوں تقریر کی رحمار خان میں وہ خسرا اور مسٹر لیچو جن مسٹر جناح آخر اور زمانے دی گشتی فاطمہ جنہ میں ان کے خلاف چ تقریر کیتی ہے کیتی کی ان کے مطابق بیان دے ہے حق بھی چکی کیتی اتو پرچے بڑھن لگ پ تیری بار گائے فرجاد نہ تقریرا میں پرسو تقریر کی ریمار خان میں خسرا اور لیچو جن جنا آخر اور زمانے بھی گشتی فاطمہ جنا میں انہوں کے خلاف چ تقریر کی ان کے مطابق بیان دے حق دی چیتی اتے پرچے بڑا لگ پل سیکراو والے پیشی سی مسٹر جناب خلاف بول گیا دی ماں تے چڑے گھوڑا انہاں دے پھیو تے چڑے دے دے. تے ماں سے چڑے کھوٹا حکومت آیا تے ہے انہوں کی بہن سے چڑھ کھوتے میں پوچھنا کھوتی رن دے پترو او ناو ڈنگا ماں نو چڑھاوا کھستے میں پوچھنا ہاں خرے ہر گھر ہو سو لکھ نبی لمبو تک پوپرے تو پڑھا لیا سکھا رہے ادر کا کوئی تلا سی دا پتر پوتر منڈی اہمداباد کا کو ملا اس ڈی آئی جی درخواست دیتی چشتی گستاخ ہے لا ہے جو, جو میں پترا دا گستاخ ہاں میری بوٹی بوٹی ہو جائے میں ماں ٹنگ کے رکھنی میں کا نرمی نوتاں گا جی سور تک, تک جو مر کر لبی ہوئی لوگ تک رب رسول بھی کر چیتوں کے کتوں نو میں, میں کردہ ساتھ گا کسم ساخت پرچے بنا لینا ٹو سوال میں یہاں پرچے اپنے سینے جھاتی مارو میری گل سن کے میرا گاڑا سن کے کنو سواد آیا جنوں سواد آئے اور مسلمان ہے جن سواد نہیں آیا اور اندر نفرت آئی کافرت منافع کسبئی پیاندہ جی مال بس میںوبی دیا میں سارا جو انہوں نے بھیجا ختم میں رب کو لینا جی تری بار گاہ چ کوئی عدل ہے مولا سو لکھ نبی کوئی عزت ہے مولا تو اس عدل سڈے سامنے زائر چ فرما تو اپنے نبیاں عزت کا تحف اثا نہیں کر سکتے ہوں تو کر کے چوخا بس سان جتنا مہربانی فرماوے جلدی تو جلدی انہوں عزاب علیم چستا وخا چاہ بس میری تکلیف ختم میرا اج تو بولنے کی نہیں کر رہے آ ویکو میں فردہ پیا جی آخر گیرت بھی پترا دن پیچھے لگ لگ کے اناق کر, کر کے میار اتنا سخت توہین نو بار بار دہرانا ہے میرا خد کلے جا ہے بس آخر دور بازی کے بغیر فقیر کے ماردات پسندہ ہے الحمد للہ عالیہ سعید و والا ننیبا اما بعد اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان رحیم مہارت علیم مولان مولان علی مولانسین وہ بھی مکان لا کر وائم اتو اتو رم الکمل مشرق سلف اللہ رولاللہ علی المارے اور میں شاید سنت السلام علیکم مجھ پر ساکی صاحب نے وقت کی پابندی کی پابندی حائل کر دی ہے میں نے اگلے دن جانے نہیں دینیا کے اجلاس میں کہا تھا کہ جگہ ہے کی دوری اگر الجھ جائے تو اس کو سلجھانے کے لیے وقت درکار ہے چورہ دور عوام نہیں بلکہ پوری دنیا انگریز کے جال میں ارچھی ہوئی ہے تو اس کام کو سلجھانے کے لیے مختصر وقت نہیں چاہیے اور عوام و شاعر کو بھی اپنے دلوں میں وقت نکالنا ہوگا عوام کو بھی بلکہ یہ تہیا کرنا ہوگا کہ ہمارا سارا وقت کسی لیے صرف ہو جائے مجاہد ملک مولانا محمد عبد ال صاحب نیازی گفتہ دلوں ایک کردار ہے جناز موتر پی محمد عبد قادری صاحب انتہائی جو شخص ہے مولانا محمد محمود احمد شافی صاحب انتہائی تمام جذبات اور خدمات کو اور مساعد جمیلت کو جو انہیں پیش کیے ہیں ان کو سراہتے ہوئے میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں اور امام شاید کی بالخصوص توجہ طب کروں گا کہ دشمن کی شکست سب سے بڑی یہ ہے کہ دشمن کے تمام منصوبوں کو ہاتھ میں ملا دیا جائے اور اپنی فضا یہ ہے کہ دشمن کے منصوبوں کو ہاتھ میں دلاتے ہوئے اللہ نے کھانے میں جمہوریت کو بیچ دیا ہے اللہ کا اسپرش جمہوری بولا انہیں پتہ داروں یاد بدلے کو شکر جگہ کھانے میں بھی آ جاؤ کہتے ہیں جہار میں آپ سب میرے کو آپ نے بجاؤ سنارا سب دیکھ لیے دور بتا دو نہیں آونا کفر نل تینا ہے ٹکراونا پولی پولی پیریس رام نہیں آونا کفر نل تین پہنا ہے ਹੈ ضرورت ایمان دی بکھانی تین پوے گی غرط ایمان کھانی تینو پوے گی کرنی ضرور قربانی تینو پو گی ایو نہیں سونے تینو سینے پولی پولی پیری اس لام نہیں آونا کفر دے نل تینو پنا ہے ٹکراونا فری ہوئی سارا منہ فتہ چال ہر بندے اگے اپنے پیٹ دا سوالے آوے اسلام گل محالے گر جاندے جری شہباز شہباد پھیرا پاؤ دولی تیری اسلام نہیں دے نل تینو پینا ہے ٹکراو نام اسکول والا and I'll no